جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑے ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی و بارک وسحدی وبارکی چینل کے ناظرین ایک نیا سلسلہ قیامت کے سو نام لے کر حاضر ہوا ہوں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 مل قیام فمل حیا تو دنیا بل گرو ترجمہ کنزل ایمان ہر جان کو موت چکھنی ہے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 اس وقت سوا اس واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا وہ فرمائے گا یعنی اللہ تبارہ کا تعالی فرمائے گا لمن انل ملک آج کس کی بادشاہت ہے کہاں ہیں جبارین کہاں ہیں متکبرین مگر ہے کون جو جواب دے پھر اللہ تبارک و تعالی خود ہی فرمائے گا لاہ واحد القا صرف اللہ واحد کہا کی سلطنت ہے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا حضرت اشرافیل علیہ السلام اور سب وہ رہیں گے پھر اسرافیل علیہ السلام زندہ ہوں گے سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دیا جائے گا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 کہ اسے قیامت کے دن کی ہول ناکیوں سے امن نہ دے میرا کالی سولا تو اسلام ارشاد فرمایا اترغیب تریب حدیث نمبر چار مسلمان کو مت ڈرایا کرو کہ مسلمان کو ڈرانا ظلم عظیم ہے اترغیب تریب حدیث نمبر تین سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو نہق گھور کر دیکھا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 مگر یہ نور صرف امت محمدی پر ہوگا نور میں تو چیروں پہ اجالے ہوں گے مستعفی والوں کے انداز زلی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 عافیت عطا فرمائے آمین آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم